مدلی چرل کے ناظرین اللہ تبارک وطالع ازم جل کی آپ تمام پر رحمت ہو سب خوبیاں اللہ تبارک وطلا عزم اجل کے لیے ہیں جس نے دلوں کو پاک اور منور کیا ستاروں کو روشنی دی اور ہواؤں کو مسخر کیا بادلوں کو پھیلایا پھر ان کو برسا دیا باغات میں بارش بھیج کر درختوں کو زندگی بخشی پھلوں کو پیدا فرمایا اس نے عبادت کے دنوں کو دیگر تمام اوقات پر فضیلت دی خیرات اور برکات کے حصول کو آسان فرمایا اور ماہر رمضان کو تمام مہینوں پر شرف بخشا اور اس کی راتوں کو فضیلت عطا فرمائی اور اس مہینے کو شب قدر کے ذریعے ممتاز فرمایا جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جیسا کہ ہم نے ابھی قاری صاحب سے قرآن کریم کی مبارک سورہ سورہ قدر سنی جس میں ہم سب کا پروردگار ہم سب کا پالن ہار ہم سب کا کردگار اجزا و جل اس مبارک رات کی قدر دانی اس مبارک رات کی شان اس مبارک رات کا بیان فرماتا ہے چنانچہ شاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنزل ایمان بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا جی ہاں یہ نزول قرآن کی بھی رات ہے اور جمہور علما فرماتے ہیں یوں تو احادیث کریما کی روشنی میں شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے پھر حکم دیا گیا ہے کہ اسے رمضان کی مبارک راتوں میں تلاشو پھر ایک ڈیوائڈ میں یہ بھی آیا کہ اسے تاک راتوں میں تلاش ہو پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسے رمضان کی آخری راتوں میں بالخصوص ستائیسویں شب کے متعلق کئی علماء کا قول ہے جن میں ہمارے امام اعظم امام ابو حلیفہ رضی اللہ کا اعلان ہو بھی شامل ہیں کہ آپ کے نزدیک بھی ستائیسویں شب ہی شب قدر ہوتی ہے بہرحال رب کریم جل مجدو کی رحمت سے رمضان المبارک کے چھبیس دن اپنے اختتام کو پہنچے اور ستائیسویں شب میں الحمدللہ رب العالمین ہم داخل ہو چکے ہیں اور یہ ستائیسویں شب سے مبارکہ کی روشنی میں اگر شب قدر ہے یقیناً تو یہ نزول قرآن کی رات ہے یہ رحمت کے برسنے کی رات ہے برکت کے برسنے کی رات ہے مغفرت کی طلب کرنے کی رات ہے بشارتوں عظمتوں عنایتوں کے اترنے کی رات ہے اور اس رات کی فضیلت میں بھی آپ کی خدمت میں ایک انتہائی دلچسپ حدیث پاک پیش کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سنیے گا انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی کہ کس طرح سے حضرات صحابہ اکلام علی مردوان کے نزدیک بھی یہ شب شب قدر ہے چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن کا رضی اللہ تعالی عنہ سے مرنی ہے کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ کا عنہ مہاجرین صحابہ کے گروہ میں تشریف فرما تھے اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے کہ شب قدر کا تسکرہ ہوا بس ان حضرات نے شب قدر کے متعلق جو کچھ سن رکھا تھا کہہ دیا لیکن حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خاموش رہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے آپ بھی کچھ بولیے بولنے پر پابندی نہیں تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں کچھ یوں گویا ہوئے توجہ کیجیے گا کہ سرکار سیدنا عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ کا اعلان ہو جب کلام فرماتے تو کیا فرماتے آپ نے شاہ فرمایا بے شک اللہ تاق ہے یعنی واحد ہے اور تاق کو پسند فرماتا ہے اس نے ایام دنیا کو اس طرح بنایا کہ وہ سات کے گرد چکر لگا رہے ہیں یعنی ہفتے میں سات دن انسانوں کو بھی سات چیزوں سے پیدا فرمایا ہمارے رزق کو بھی سات چیزوں سے پیدا فرمایا ہمارے اوپر سات آسمان بنائے ہمارے نیچے سات زمینیں بچھائی سات سمندر بنائے سجدے میں زمین پر لگنے والے اعزاز سات بنائے قرآن مجید میں سات قسم کے رشتے داروں سے نکاح حرام فرمایا اور سات قسم کے وراثا پر وراثت تقسیم فرمائی حضور نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی سات آیات اٹا فرمائیں اور شیاطین کو بھی سات کنکریاں ماری جاتی ہیں لہذا میرا خیال ہے کہ شب قدر رمضان کی ستائیسویں رات ہے اور اللہ تبارک کا عزوجل زیادہ بہتر جانتا ہے امیر المومنین حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ متعجب ہوئے اور فرمایا اے لوگوں ابن عباس کی طرح کوئی روایت بیان کر سکتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ تو محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آج ستائیسویں شب ہے عالم اسلام میں مسلمانوں کا بچہ بچہ گویا کے آج کی شب کے متعلق قدر کی نگاہ رکھتا ہے قدر سے اس شب کو دیکھتا ہے اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو آج کی شب کی قدر کرتے ہیں الحمد رب العالمین دنیا بھر میں مسلمان اس مبارک رات کو بڑی عظمت سے بڑی شرافت سے بڑے ادب سے بڑے احترام سے بڑے اہتمام سے منایا کرتے ہیں مساجد میں الحمدللہ رب العالمین آج کی شب ختم قرآن کی تقاریب منعقد ہوتی ہیں اور یہ تقریبات بھی کتنی خوبصورت ہوتی ہیں کتنی بابرکت ہوتی ہیں کتنی عظمت والی ہوتی ہیں کتنی برکت والی ہوتی ہیں اور انشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل تھوڑی ہی دیر میں ہم بھی آپ کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں انشاء اللہ منعقد ہونے والی ختم قرآن کی مبارک تقریب انشاءاللہ عزوجل وجل دکھائیں گے ختم قرآن کی اس مبارک مجلس میں ہماری بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ عزوجل اللہ وجل آپ ملاحظہ بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد آج کی شب کا بڑا عظیم و شان روح پربر سنت و بھرا اجتماع ہوگا جس میں انشاءاللہ عزوجل وجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامت برقاتم العالیہ کا سنت و بھرا بیان ہوگا انشاءاللہ عزوجل وجل اس کے بعد شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا صاحب اور قادری رضوی دامت برقات العالیہ کا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور پھر انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیں گے بالخصوص وہ لمحات کہ جو آج کی گھڑیوں کا آج کی مبارک رات کا عرق ہوں گے انشاءاللہ عزوجل وجل آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہا امیر السنت دعوت بارکات العالیہ کو انتہائی تو جو کے عالم میں الوداع ماہ رمضان کہتے ہوئے اور پھر انشاءاللہ عزوجل آج کی شب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا اپنے رب عزوجل کی جناب بھی مناجات کرنا دعا کرنا اور اس قطنگے اس مناظر جہاں ہزاروں مسلمان انشاءاللہ عزوجل عادل عالمی مدنی مرکز میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ دعا میں شریک ہوں گے مجھے امید ہے اپ بھی ان شاء اللہ اجزا اس مبارک دعا میں ضرور شامل ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو یہ شب انشاءاللہ اس کی قدر کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں, ذکر اللہ و جل میں، ذکر مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں علم دین سیکھتے ہوئے اللہ،, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ کہتے ہوئے الحمد الحمدللہ الحمد للہ، watering اللہ کہتے ہوئے اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, الہ الا اللہ کی صدا لگاتے ہوئے استغفر اللہ استغفراللہ, استغفراللہ, استغفراللہ پڑھتے ہوئے اپنے رب عزو جل کو راضی کرنے کی صحیح کریں گے اور پھر یاد ہے نا الحمدللہ رب العالمین تاک راتوں میں پڑھی جانے والی دعا اللہمniejنکا افون تحب العفوة سو اف انی یا غفور ابا ہم ان کا افن توحب الافواہ فف انی ابا ان کا افن تو حب الفا ففی یہ دو آبھی ان شاء اللہ پڑھتے رہیں گے بس رات کا کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہ گزرے رات کا کوئی لمحہ بھی جی چراتے نہ گزرے رات کا کوئی لمحہ بھی سستی میں نہ گزرے رات کا کوئی لمحہ بھی میں نہ گزرے یاد خدا و مصطفیٰ میں محب ہو جائیے کہ یہ وہ گھڑیاں ہیں واللہ کہ جو ان گھڑیوں کو پا گیا یقیناً اس نے پایا اور یقین مانیے جو ان گھڑیوں میں محروم رہا وہ واقعی محروم رہا کہ رسالت مع آپ صاحب لولاق سیاح افلاق فخر موجودات سید صادات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا بفوم ہے بد بخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کو پایا اور اس میں اپنی بخش نہ کروا لی کچھ باتیں رہ گئی ہیں آج ستائیسویں شب ہے ہم نہیں جانتے کہ اٹھائیسویں ہمیں نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر خیر سے ہو بھی گئی تو اٹھائیسویں انتیسویں اور رب کی رحمت سے تیسری شب ہوگی دو یا تین دن رہ گئے ہیں دو یا تین راتیں رہ گئی ہیں اور پھر بالخصوص جو آج کی شب ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ تو بیسٹ اپارچونیٹی ہے بہترین موقع ہے سنیے کہ اس رات کی برکت کیا ہے اور اس رات میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہم سب کو اٹینشن ہونا چاہیے ہم سب کو انرجیٹک ہونا چاہیے ہم سب کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور ہم سب کو اس رات کو ورکشپ کے لیے عبادت کے لیے تلاوت کے لیے ذکر اللہ کے لیے ذکر مصطفیٰ کے لیے محب ہو جانا ا چاہیے سنیے سنیے اور جھومئیے ایک بڑی پیاری روایت میں اپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الله مرحبا, مرحبا مرحبا مرحبا اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے مجھے معلوم ہوا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین عالمی مدنی مرکز میں صبح جو کیفیت ہے ہم مدنی چنل کے ناظرین کے لیے دکھا رہے ہیں۔ ما شاء الله مرحبا مرحبا مولا جیسا فرمائیے مدنی مرکز فیضان المدینہ سے تراویح کا سلسلہ ہے حضور نبی اہل سنت اور دیگر آشقانی رسون تراوی ادا فرمار ہے آخری, آخری تراویح کے سے قبل کلام پڑھا جا رہا ہے رخصت رمضان کی ترکیب بنائی جا رہی ہے آپ منہجا فرمائیے ہمیں شاہ بھی بندہ عمان محبت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين ثبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد قل هو الله أحد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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقض ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد اللهم اطبط سميع الله وله من حميد الله اكبر اللهم اكبر اللهم اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدن الفراط المستقيم الفراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضال أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والإنس اللهم رب جميع الله هو لمن حميدا الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ. اللہ مرحبا مرحبا مرحبا مدنی چنل کے ناظرین آپ نے ملحظہ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں آج ختم قرآن کے موقع پر جو آخری تراویح ہیں اس کے کچھ مناظر ہم آپ کی خدمت پہ پیش کر رہے ہیں یہ دو رکعتیں جو ابھی ہم نے الحمدللہ رب العالمین دیکھیں سرکار امیر نے سنت دامت مرکاتون عالیہ نگران شورا اور ہزاروں عاشقانی رسول الحمد للہ تراویح ادا کر رہے ہیں اور اب آخری دو تراویح ان کے مناظر بھی آپ علاحظہ فرمائیے رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الفراط والمستقيم الفراط والذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين ألف لام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 وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوها ولهم عذاب عظيم اللهم أكبر سميع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدن الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين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 أنت مولانا فانفرنا على القوم الكافرين الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت, ورحمت اللہ سبحان اللہ سبحان الله سبحان اللہ ما شاء اللہ مرحبا مرحبا مرحبا, مرحبا عالمی مدنی مرکز فائزان مدینہ میں تراویح کی نماز میں قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین ختم ہوا اور ختم قرآن کی مبارک و با کرامت محفل انشاء اللہ ادن اب شروع ہی ہوا چاہتی ہے کتنی خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے قرآن کریم تراویح میں ختم ہوا اب وہاں پر وطر اور نوافل کا سلسلہ ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ ختم قرآن کی مبارک تقریب ہوگی مدنی چلن کے ناظرین یقیناً آپ میں سے بھی ایک تعداد ہوگی جو آج اپنے اپنے محلے کی مساجد میں اپنے علاقوں کی جامعہ مساجد میں ختم قرآن کی مبارکوں میں الحمدللہ اللہ وبل عالمی شریک ہو رہی ہوگی اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو ماشاء اللہ عید وجل ان مبارک تقاریب میں شرکت کیا کرتے ہیں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 غير المغضوب عليهم ولا الضتلين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيتن ما سيدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر استمع الله لمن حمده الله أكبر اللہ اکنم اللہ اکنم اللہ اکنم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهلنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الرب مرحبا سب کروڑہ کروڑ, کروڑ برحبا الحمدللہ رب العالمین ربین مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ستائیسویں شب کے موقع پر قرآن کریم کے ختم شریف کے بعد وتر کی نماز کا سلسلہ جاری ہے مدنی چنل کے ملاحظ مدنی چنل کے ناظرین ملاحظہ فرما رہے ہیں میں افز کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ الحمد رب العالمین امید ہے کہ جو اسلامی بھائی الحمد اس وقت مدانی چینل پر ہیں آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جو اپنے محلوں کی مساجد میں اپنے علاقوں کی جامعہ مساجد میں ختم قرآن کی مجالس میں شریک ہوگی اور جو اسلامی بہنیں ہیں یقیناً الحمد رب العالمین وہ بھی اس رات کے متعلق حساسیت اختیار کرتے ہوئے اپنے رب اعض وجل کے حضور رجوع کے لیے اہتمام کر رہی ہوں گی اور پھر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کریم تراویح کی نماز میں پڑھا سنا اور الحمد رب العالمین اس کی برکتوں سے حصہ پایا میں آپ کی خدمت یہاں پر قرآن کریم کے حقوق کا کرتا ہوں کیونکہ یہ نزول قرآن کی شب ہے الحمدللہ رب العالمین یہاں تو کرم ہی ہو گیا ہے کہ آج ستائیسویں شب بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے کہ الحمد رب العالمین یو سمجھے کہ نہلے پر دہلا ہے سونے پر سہاگا ہے کہ ایک تو ستائیسویں شب ہے اور پھر اس پر کرم یہ کہ آج شب جمعہ بھی ہے یعنی رحمتیں برکتیں عظمتیں عنایتیں سب جمع ہو کر آ گئی ہیں گویا کے اقبال کا یہ شعر کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تو ما الب ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو ما عل ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسی روی منزل ہی نہیں تو آج اللہ تبارک کا مطالعہ ازم اجل کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں رحمت خدا ازم اجل کے نظارے ہیں الحمد جگہ جگہ پر ختم قرآن کی مجالس ہیں ہزاروں لاکھوں مسلمان الحمد رب العالمین آج کی شب اپنے مولا کرین جل مجھو کی رحمتیں مغفرتیں اور بالخصوص جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے تو جہنم سے آزادی طلب کرنے کے لیے اور اس کی رضا کے مقام جنت الفردوس کے حصول کے لیے عبادتیں بھی کر رہے ہیں ریاضتیں بھی کر رہے ہیں تلاوتیں بھی کر رہے ہیں ذکر و اذکار میں بھی محض ہیں علم دین کی مجالس سجائے ہوئے ہیں علماء کی صحبتیں اختیار کر رہے ہیں اور جو گھر پر ہیں تو الحب رب العالمین مدنی چینل کے ذریعے زمانے کی مبارک ہستی شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا صاحب اطار قادری رضوی دامت بار قاتم کہ کے ان شاء اللہ ان قریب ملفوظات شریف سے استفادہ بھی کرے گی قرآن کریم جہاں الحمدللہ رب العالمین اس کے پڑھنے کی بڑی برکت ہے اس کے سننے کی بڑی برکت ہے وہیں پر اس کے پڑھنے سننے کے ساتھ ساتھ اگلے مدنی پھول بھی ہماری ذہن میں ہونے چاہیے کہ یقیناً الحمدللہ یہ ستائیس باتیں خوش نصیب لوگوں نے اپنے مولا تبارک کا مطالعہ جل مجدو کی جناب میں بڑی آجزی و انکساری کے, کے ساتھ قیام میں قرآن کریم پڑھا اور گھر میں بھی اسلامی بہنوں کی ایک تعداد ہے جو تلاوت قرآن کریم مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے فرماتی ہیں اور ان کے بھی ذہن میں یہ ہدف ہوتا ہے کہ ستائیسویں شب کو جس طرح مساجد میں ختم قرآن کی مجالس منعقد ہوتی ہیں اسی طرح گھروں میں بھی الحمد رب العالمین ختم قرآن کے سسلے ہوں تو تلاوت قرآن کرنا مرحبا سب کروڑ ہا کروڑ مرحبا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل قرآن کریم کی برکتوں سے ہم سب کو حصہ آتا فرمائے مگر اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نزول قرآن کی یہ جو شب ہے اس شب میں رب کو راضی کرنے کے واسطے ہمیں حقوق قرآن کا بھی احساس ہونا چاہیے حقوق قرآن کا بھی لحاظ ہونا چاہیے اور اب آج ابھی سے اس مزاج کو بھی اختیار کرنا چاہیے کہ تلاوت قرآن تو کریں گے ہی کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق کی پاسداری بھی کریں گے چنانچہ علماء نے لکھا کہ کتاب اللہ عزوجل کے بہت سے حقوق ہیں قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اس سے محبت کی جائے اس کی تلاوت کی جائے اسے سمجھا جائے اس پر ایمان رکھا جائے اس پر عمل کیا جائے اور دوسروں تک اسے پہنچایا جائے دوبارہ سکی دیتا ہوں قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے Respect. اس سے محبت کی جائے لو اس کی تلاوت کی جائے ریسائکلنگ آف اسے سمجھا جائے انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ ہمارا رب عزا وجل ہم سے کیا فرماتا ہے اس پر ایمان لایا جائے بلیو ہونا چاہیے انسان کا کہ یہ قرآن ہے رب کا فرمان ہے رب کے احکام ہیں رب کے ارشادات ہیں حق حق اور حق ہیں اور پھر اس پر عمل اس کی پریکٹس ہونی چاہیے اس کے مطابق زندگی کو گزارنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اور اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے انویٹیشن آف گڈ ڈیڈ انویٹیشن آف قرآن کریم انویٹیشن آف ایجوکیشن آف قرآن یہ ہمیں دینی ہے بڑھنا ہے تاکہ مسلمان رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علی و بارک وسلم کے اس عظیم ترین معجزے قرآن کریم کے فیضان سے خوب خوب استفادہ کر سکیں یقین مانیے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا کاش کے مسلمان رب العالمین عز وجل کے اس مبارک کلام کے برکت کو حاصل کرتا ہوا اس کے ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارے اپنی زندگی کے دن اور رات گزارے اپنی زندگی کے پل پل کو اس کے احکامات کی تکمیل میں گزارے تو یقیناً وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے سرفراز ہے شادمان ہے رب کائنات از وجل کی بارگاہ میں سرخرو ہے اے کاش کہ جس طرح سے رمضان المبارک کی ان مبارک دنوں میں ان مبارک راتوں میں ذوق قرآن بڑھ جاتا ہے تلاوت قرآن کا شوق بڑھ جاتا ہے گھر گھر میں مصحف شریف کھل جاتا ہے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں اللہ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت کے سبق آ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رمضان کی کامل عبادتوں کے سبقے غار خرا اور غار سور میں کی گئی مناجات کے سبقے ہم مسلمانوں کو قرآن کریم کو پڑھنے کی صحیح پڑھنے کی اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی اس کا ترجمہ کنزل ایمان پڑھنے کی اس کی تفسیر خزائن العرفان پڑھنے کی تفسیر سرات جنان پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے عاشق رسول صحابہ ایسے عاشق رسول علماء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں یہ قرآن کریم سمجھائیں اور ان کے احکامات کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزارتے رہیں تو ستائیس فی کا ہوا کہ یہ پیغام مرض کر رہا ہوں خدا را آج اگر کی ختم قرآن کی مبارک مجالس ہیں مگر قرآن کریم کی تلاوت ختم نہیں ہونی چاہیے ہاں مصحب شریف جو ہمارے گھر میں کھلا ہے تو اس کا گلشن کھلا رہنا چاہیے مصحف شریف جو الحمد رب العالمین جزدانوں سے نکلا ہے تو اب یہ نکلا رکھنا چاہیے اس کی تعظیم کریں اس کی تکریم کریں روزانہ کی بنیاد پر اسے پڑھیں الحمد ایک ہدف تھا جس کو آپ نے اچیو کیا اور وہ اچیومنٹ یہ ہوئی کہ آج ختم قرآن ہو گیا مگر ختم قرآن ضرور ہوا ہے قرآن کریم کو پڑھنا ختم نہیں کرنا ہے روزانہ تلاوت, روزانہ تلاوت کرنی ہے روزانہ تلاوت کرنی ہے روزانہ تلاوت کرنی ہے بلکہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سلتھ دامد تو کتنا میٹھا پیارا سہنا مدنی پھول لتا فرماتے ہیں کہ کم از کم ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ توفیق دے تو ہم سات دن میں پورا قرآن کریم ختم کریں روزانہ ایک منزل پڑھنے والے بن جائیں وہ نہ کر سکے تو کم از کم روزانہ ایک پارہ پڑھنے والے بن جائیں نصف پارا پڑنے والے بن جائیں بھائی پاؤ والے بن جائیں ورنہ کم از کم کم از کم کم, از کم، کم تین آیات قرآن بما ترجمہ اور تفصیل سلاف الجنان کو پڑھنے والے اگر ہم بن جائیں تو دیکھیے رب کریم اجزا وجل کی کیسی رحمتیں برکتیں عظمتیں عنایتیں بشارتیں اور دنیا بھر میں انشاءاللہ شاء اللہ اعضا رب کائنات اعضا اور برزخ و آخرت کی منزلوں میں کیسی آسانی نصیب ہوتی ہے مگر اس کی کمی ہے بہرحال کوئی بات نہیں ناؤمیدی نہیں ہے مایوسی نہیں ہے آج اللہ نے کرم فرمایا ہے ایک مرتبہ پھر یہ موقع آیا ہے تو اب ختم قرآن الحمدللہ رب العالمین ہو گیا ہے مگر ختم قرآن کے اس موقع پر ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ گھر والے مل کر روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے جنہوں نے الحمدللہ دو دفعہ ختم کیا چار دفعہ ختم کیا پانچ دفعہ ختم کیا صحیح کیا پروناسن کے ساتھ پڑھا اس کی صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا اللہ تبارک کا کی آپ کو خوب برکت یاطا فرمائے اس کا خوب آپ کو فیضان عطا فرمائے یقیناً آپ نے بہت سارے مسلمانوں کو اسے اصال ثواب کیا ہوگا اپنے والدین کو اصال ثواب کیا ہوگا اپنے مرحوموں کو اصال ثواب کیا ہوگا اللہ تبارک کا وطالعہ از وجل آپ کے مرحومین کو اس کی خوب برکت یاطا فرمائے مرحومین کو خوب اس کی برکت یاطا فرمائے مرحبا سد مرحبا مگر اس شب کا مدنی چینل طرف سے آج پیغام ہے کہ قرآن کریم کی روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کیجیے گا نیت کرتے ہیں انشاءاللہ نیت کیجیے اور گھر میں بیٹھ کر یہ کہہ دیجیے انشاءاللہ اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کریم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ہم سب کو قرآن کریم کی برکات عطا فرمائے اس شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ شب قدر ہے رحمت رب عز و جل برس رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام الحمد الحمدللہ رب العالمین اقرام برس رہا ہے اور اس شب کو کیسا رب العالمین اجزا وجل کا کرم ہوتا ہے آئیے میں آپ کی خدمت پہ ایک حدیث پاک پاکز کرتا ہوں کہ سیدہ ابو ہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ مرکز میں دعا کا سلسلہ جاری یا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا یا یا یا یا یا یا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو کريم تحب العفو فعف عني اللهم إنك عفو کريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو کريم تو شاہ اللہ نی منار اللہ ماجر من النار اللہ ماجر نی منار اللہ ماجرنی مین ہری جانم اللہ جرنی مین رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء امين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين آمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا انني في بحر يوم من خوبیتی سلنا اشکالنا الفاتح شخ یا یا الحمد الحمدللہ تیرے فضل و کرم سے ماہ رمضان ملا اور تلاوت قرآن کا شرف حاصل ہوا جنہیں سننا نہیں ہوا اللہ جنہوں نے قرآن کریم پڑھا جنہوں نے سنا سب کا پڑھنا سننا قبول فرما سب کے روزہ تراوش قبول فرما العالمین ہماری ساری نمازیں قبول فرما تمام روزے قبول فرما رمضان مبارک کی ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادتیں کی گئیں اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ عالمین قرآن کریم کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفا میں یا اللہ آمین. دکھیاروں کے دکھ دور کر دے غم زدوں کا اشیا عطا فرمان یا اللہ بے اولاد اولاد پائے الامین جن کی اولاد نافرمان ہے, فرمان ہے مطابق فرمان ہو جائے بلامین جن کی روزی تنگ ہے فراخ تصدیق جو بارے قرض تلے دھبے ہیں انہیں بارے قرض سے نجاتی غلط کیس میں پھنسے ہوئے وہ بھی سے نکل آئیں جو مظلوم قیدی ہیں وہ رہائی پائے العالمین ساری امت کی مغفرت فرما ہم سب کو بے حساب بخش فروتگار علم ہماری تمام دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مستجاب المین میری بڑی بہن ہے سخت بیمار ہے ماہ رمضان کا واسطہ قرآن کریم کا صدقہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ نافغا ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیکھ کا اللهم صل على محمد النبي الرسول الله تعالی علیہ وسلم ان الله وما لا يقطعه هو صدق عليه وسلم يا اي الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين صلاه الله عليه وسلم یا سیدیا مکی یا مدنی یا عربی یا قدسہ شیبی یا مقتلوی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما وسلام رب لا اله الله محمد رسول اللہ علیہ وسلم الله وبحمده سبحان الله العظیم ہمارے دیگر اسلامی بھائیوں کو سنت بھی دیں گے مرحبا مرحبا مرحبا مدنی, مرحبا مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک واہ کی آپ تمام پر رحمت ہو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے یہ روح پرور مناظر کہ جہاں شیخ کامل شیخ طریقت امیر سنت دامت بارکاتون علمیہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعاء کے نگران اور ہزاروں عاشقان رسول الحمد رب العالمین ختم قرآن کی بہترین عظمت والی برکت والی روحانی مجلس پاک میں حاضر ہیں اور ختم قرآن کا سلسلہ ہوا حضور امیر سنت دامت بارکات العلیہ نے دعا فرمائی اور الحمد رب العالمین اب حافظ صاحب کی دلجوئی کے لیے انہیں تحفے بھی پیش کیے جائیں گے اور دیگر عاشقان رسول کو بھی ان شاء اللہ از وجل امیر علیہسنت اللہ علیہ مزید نوازیں گے اور وقت مناسب پر انشاءاللہ عزوجل وجل آج کی شب کا بڑا عظیم و شان روح پرور سنت و بھرا اجتماعی بھی جلد ہی شروع ہونے والا ہے اور جس میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شعا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد امنان اتاری دامت برکاتن علیہ کا سنت و بھرا بیان بھی آپ سماپت فرمائیں گے اور نگران شورا دامت بارکاتون علیہ کے سنت و بھرے بیان کی تو کیا ہی برکات ہیں آپ ماشاءاللہ اللہ خوب سننے والے ہیں تو آج کے بیان سے بھی محروم ہرگز نہ رہیے گا حاجی سب کے بیان سے ضرور استفادہ کیجیے گا کہ یہ دلوں کو بدلنے والا ہے ایک اللہ کے ولی کی نظر ان پر ہے رب عزوجل وجل کی رحمت ان پر ہے اس کے حبیب پاک علیہ صلاح وسلام کا کرم ان پر ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ ان کے بیان سے دلوں کی دنیا زیر و زبر ہوتی ہے رب کریم عزوجل کی رحمت سے دلوں پر بڑا اثر ہوتا ہے تو آج کی یہ تقریب پاک آج کا یہ اجتماع پاک ستائیسویں شب کو عالمی مدنی مرکز میں ہونے والے روح پرور اجتماع سے کوئی بھی محروم نہ رہے بابل المدینہ والوں کو تو ہم بار بار دعوت دیتے ہیں کہ جلدی جلدی گھروں پر اسلامی بہنوں کی طرح بیٹھ کر دیکھنے کی بجائے آپ آ جائیے مدنی مرکز میں آ جائیے یہاں پیرو مرشد کے جلوے بھی دیکھیے رب اعزل کی رحمت کے نظارے بھی دیکھیے رب کائنات اعز وجل کی برکات سے حصہ بھی حاصل کیجئے اور اسلامی دہنے تو مدنی چینل پر ہیں انشاءاللہ شاء وقتے اعضا وقت مناسب پر ہوگا انشاءاللہ اللہ اعضا وجل آج کے اجتماع پاک کا آغاز اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں سے پاک ارض کر رہا تھا عرض کرتا ہوں کہ سیدنا ابو الفضل ربضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان ہو کا کال ہے آپ فرماتے ہیں کہ شبِ قدر میں رسک موت امراض مصائب بلائیں عافیت، فرحت سرور نفع و نقصان اور آئندہ سال کی شب قدر تک کی تمام باتیں لکھ دی جاتی ہیں ویری سینسٹیو نائٹ ویری سینسیٹیو نائٹ کہ جہاں اہمیت کی حامل بھی ہے وہیں حساسیت کی حامل بھی ہے کہ ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں کہ سیدنا اب الفضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں رزق موت امراض مسائب بلائیں عافیت، فرحت سرور نفع و نقصان اور آئندہ سال تک کی شب قدر کی تمام باتیں لکھ دی جاتے ہیں وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ کہ ہماری مقدر میں آج کی شب کیا لکھا جائے اللہ تبارک و تعالی کریم مصطفیٰ علیہ تحجت و ثناء و تسلیم کے صدقے ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے ہم سب کو اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے جب تک زندہ ہیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے جب موت آئے تو ایمان پر عافیت کے ساتھ مدین طیبہ میں شہادت کی موت نصیب ہو جنت البقی میں مدفن نصیب ہو اور جنت الفردوس میں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا پڑوس نصیب ہو آپ وسلم ایک اور حدیث پاک. شب قدر کی بابرکت گھڑیوں کے اعتبار سے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں توجہ سے سنیے گا آپ کا دل انشاءاللہ عزوجل وجل سینے میں اچھل اچھل پڑے گا اور رب کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل وجل جلدی جلدی آپ کی شب کے لیے مزید انرجیٹک ہو کر موسٹ انرجیٹک ہو کر ان اللہ عبادت پر کمر مستا ہو جائے گی سنئے سید ابو ہر رضی اللہ کا اعلان اور سید ابد اللہ ابلی اباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اعلان ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے کہ جب شبیر قدر آتی ہے تو سدرت المتہا میں رہنے والے فرشتے اپنے ساتھ چار جھنڈے لے کر اترتے ہیں ہاؤ مینی فور فلیکس چار جھنڈے لے کر اترتے ہیں حضرت سیدنا جبرایل علیہ سلاۃ وسلام بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں سے ایک ان میں سے ایک جھنڈا میرے مزار فائز الانوار یعنی مدین طیبہ میں گمبدی خزرہ کے پاس میں الفاظ کرتا ہوں ان میں سے ایک جھنڈا میرے دفن کی جگہ پر یعنی گمبدی خضرہ میں مدین طیبہ میں ایک تورے سینا پر ایک مسجد حرام پر بنا یا کہ ہم قدر کر لیں اور یہ ہمارے لیے شب قدر ہو اللہ کرے کہ ہمارے حق میں شب قدر ہو تو یہ برکتیں ہمیں ملیں چنانچہ حدیث کے الفاظ درض کرتا ہوں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ علی اسلام بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں سے ایک جھنڈا میرے مزار پر ایک تورے سینا پر ایک مسجد الحرام پر ایک بیت المقدس پر نصب کرتے ہیں پھر وہ ہر مومن اور مومنہ کے گھر داخل ہو کر انہیں سلام کہتے ہیں اے مومن مرد اور عورتوں اللہ تبارک کا مطالعہ تمہیں سلام بھیجتا ہے اللہ اللہ اللہ تبارک وطالعہ کا سلام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اللہ. اور سنیے جب طلوع فجر ہوتی ہے تو سب سے پہلے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ سلاط و زمین و آسمان کے درمیان بلندی پر چلے جاتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان بلندی پر چلے جاتے ہیں اور اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں اور سورج بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے پھر سیدنا جبرائیل امین علیہ سلاط و فرشتوں کو ایک ایک کر کے بلاتے ہیں اور فرشتوں کا نور اور سیدنا جبرائیل علیہ سلاط وسلام کے پروں کا نور اکٹھا ہو جاتا ہے اور بغیر شعاؤں کے دودھیا سورج طلوع ہوتا ہے پس جبرائیل علیہ سلاۃ وسلام اور دیگر فرشتے مطمنین اور مؤمنات کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے زمین و آسمان کے درمیان ٹھہر جاتے ہیں جب شام ہوتی ہے تو آسمان دنیا پر جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں ہم قابل احترام فرشتوں کو مرحبا, مرحبا مرحبا مرحبا ہمارے قابل احترام فرشتوں کو مرحبا کہاں سے آ رہے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ اللہ صاحب و علیہ سلاۃ وسلام کے پاس سے آ رہے ہیں آسمانی دنیا کے فرشتے پوچھتے ہیں اللہ عزوجل نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو وہ جواب دیتے ہیں امت محمدیہ اللہ شاہ بہا و علیہ سلاط وسلام کے نیک لوگوں کو بخش دیا گیا اور گناہ گاروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے تو وہ فرشتے صبح تک اس نعمت کے شکر میں اللہ عزوجل کی تصویر و تحمید اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں جو اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی پھر آسمان دنیا کے فرشتے ان سے ایک ایک مرد و عورت کے متعلق پوچھتے ہوئے کہتے ہیں فلاں مرد نے کیا کیا فلاں عورت نے کیا کیا تو وہ کہتے ہیں ہم نے فلاں شخص کو گزشتہ سال عبادت کرتے ہوئے پایا تھا مگر اس سال بد پر عمل کرتے پایا تو آسمان دنیا کے فرشتے اس کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں گزشتہ سال ہم نے فلاں شخص کو بدعتی پایا تھا مگر اس سال اسے عبادت کرتا پایا تو فرشتے اس کے لیے دعائے استغفار کرنے لگ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی ذکر اللہی و وجل کر رہا ہے کوئی رکو میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی تلاوت قرآن میں مگن ہے اور کوئی اپنے مولا کی جناب میں گر گڑا رہا ہے رو رہا ہے تو فرشتے ان کے لیے بھی دعا اور استغفار شروع کر دیتے ہیں پھر وہ دوسرے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور اس طرح وہ ہر آسمان میں ایک دن رات امت محمد یا صاحبہ اڑی سلاۃ وسلام کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اپنے قیام کی جگہ سدرت المتہا پہنچ جاتے ہیں سدرت المنتہا ان سے پوچھتا ہے توجہ کیجیے گا میرے محترم اسلامی بھائیوں کتنی پیاری حدی پاک ہے پھر سدرت المنتہ ان سے پوچھتا ہے آج کل کہاں غائب ہو تو وہ کہتے ہیں ہم شب قدر میں اللہ ازل کی رحمت کے نزول کے وقت اہل زمین کے پاس تھے سدرت المنتہا کہتا ہے اللہ اللہ رب از اجل نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہتے ہیں نیکوں کو بخش دیا اور بروں کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لی گئی تو سدرت المنتہا خوشی سے جھومنے لگتا ہے اللہ اللہ اے عشق رسول اے امت محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کے لیے خوشخبری ہے محبوب کریم علی صلاحت والسلام فرماتے ہیں سدرت المنتہا خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر اور ہر عیب سے اس کی باقی بیان کرتا ہے اور اس پر شکر کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محبوب کو عطا فرمایا ہے تو جنت الماوا جھانک کر پوچھتی ہے قربان جائی آدھی سے پاک سنیے پہلے فرشتے پھر سدرت المنتہا اب سدرت المنتہا کے جھومنے پر جنت الماوا اس سے پوچھتی ہے اللہ اللہ جنت الماوا جھانک کر پوچھتی ہے اے سدرت المنتہا کیوں جھوم رہا ہے اللہ اللہ تو جواب دیتا ہے مجھے میرے رہنے والوں نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عزوجل نے امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے اور برو کے حق میں نیکوں کی شفاعت کو قبول فرما لیا ہے تو جنت الماوا بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالی کی تک تسبیح تحمید اور تقدیس بیان کرتی ہے اور اس پر شکر ادا کرتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمایا یہی پر اکتفا نہیں ہوتا آکا فرماتے ہیں جب جنت النعیم سنتی ہے تو جھانک کر پوچھتی ہے اے جنت الماوا تو, تو وہ کہتی ہے مجھے سدرت المنتا نے جنت الماوا کیا ہوا تو وہ کہتی ہے مجھے سجرت المنتہا نے اپنے رہنے والوں کے لیے سیدنا جبریل امین سے سن کر خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا ہے اور کے حق میں نیکوں کی شفاعت کو قبول فرما لیا گیا ہے تو جنت نعیم بھی اسی طرح پکارتی ہے پھر جنت ادن جنت, جنت عدن جنت نعیم سے پوچھتی ہے اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا جنت الماوا سے سن کر سدرت المنتا سے اس نے اپنے رہنے والوں سے انہوں نے جبریل امین سے سن کر خبر دی ہے کہ اللہ تبارک وطع نے امت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا ہے اور نافرمانوں فرمانوں کے حق میں نیکوں کی شفاعت کو قبول فرما لیا ہے یہ سن کر عرش بھی خوشی سے جھومنے لگتا ہے تو اللہ تبارک وطہ پوچھتا ہے کیا ہوا یعنی اللہ اکبر کبیرا فرشتے جھومتے ہیں اللہ اکبر کبیرا سدرت المنتہا خوش ہوتا ہے جنت الماوا خوش ہوتا ہے جنت النعیم خوش ہوتی ہے جنت العدن خوش ہوتا ہے عرش معلا خوش ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جب عرش خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے سب اسی کے کرم سے ہے سب کتی کی عطا ہے سب اسی کی دیا ہے یہ سب اسی کا انعام ہے یہ سب اسی کا اکرام ہے یہ شب بھی اسی نے دی ہے یہ دل بھی اسی نے دیا ہے کتنا کرم والا ہے کتنی برکت والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی توجل کیا فرماتا ہے وہ میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں پہلے چلتے ہیں عالمی مدنی مرکز میں کیا ہو رہا ہے ذرا اس کا جلوہ بھی دیکھتے ہیں میری جو ڈی بردیا اماں بردیا میری میری میری یا سمانو یا بالعالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فا اعوذ بالله من الشيطاني الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك و اصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك و اصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار درود پاک پڑھے قیامت کے روز میں اسے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے کہ ابل تاخیر اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہوں گا ہستے موقع جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عین و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گا درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے جن سے ہو سکے یہ نیت کر لیں کہ دو زانوں بیٹھوں گا جیسا تقیات میں بیٹھتے ہیں تھک جائیں تو جیسا آپ کو مناسب خیال ہو اس طرح بیٹھ جائیے سلو حبیب آج ستائیس رمضان المبارک ہے چودہ سو اڑتیس سے نہجری اور دعوت اسلامی کے عالمی مادنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ختم قرآن بھی ہوا ہے اللہ کریم قرآنِ کریم سننے سنانے والوں کا یہ سننا سنانا قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے عجر و ثواب عطا فرمائے یاد رہے سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ آتی ہے اور کثیر روایات سے یہ ثابت ہے کہ وہ رمضان مبارک کے آخری اشرے میں ہوتی ہے اور اکثر اس کی بھی تاک راتوں میں اکثر اس کی بھی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے بعض علماء کے نزدیک نزدیک رمضان مبارک کی ستائیسویں رات یہ شب قدر ہوتی ہے اور یہی ہمارے آقا امام آزم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے بڑی برکت والی رات ہوتی ہے قدر کی رات شب قدر لئی القدر اللہ کریم ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں بے حساب مغفرت کی خیرات عطا فرمائے خوب عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا کرے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نشا سرمایہ بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا وہ محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے اللہ تعالی ہمیں خوش نصیب ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جنہیں شب قدر کی برکتیں نصیب ہوں اور ہمیں عبادت کا ذوق بھی ملے عبادت کا شوق بھی ملے اتنی برکت والی رات ہوتی ہے یہ شب قدر کہ حضرت سئینا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وََ وسلم نے شاہ فرمایا جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے اور بیٹھے بندے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو سلو الحبیب اللہ ان کر پو بن کریم ان تو خیب الف پاپڑنی اللہ ان کر پو بن کری من تو خیب الف پار پوری اللہ ان یعنی اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا کرم کرنے والا ہے تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہاں آج ستاس رمضان مبارک ہے دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان مبارک کے چھبیس روزے گزر گئے اور ستاس بھی شب آ پہنچی جی اور آج یقین بالیقین ماہ رمضان چودہ سو اڑتیس سے کا یہ آخری شب جمعہ ہے اور کل جو مت اس ماہ رمضان کا آخری جمعہ اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کا غم نصیب فرمائے غم رمضان کے اللہ تعالی میں برکت عطا فرمائے اور غم زدہ دل اور نم آنکھوں سے اس پیارے رمضان کو رخصت کرنا الوداع کرنا نصیب فرمائے ماہ رمضان کی عظمتوں سے کون واقف نہیں ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی زندگی کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور عبادت و تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے نیز سخیر و افطار کی بھی اپنی اپنی کیا خوب بہار ہوتی ہیں یہ ماہ مبارک خوب خوب بارش رحمت برساتا مغفرت کی بشارتیں سناتا اور گناہ کاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں دنیا کی لا تعداد مساجد کے اندر بے شمار عاشقان رسول پورے ماہر رمضان شریف کا نیز ہزاروں ہزار عاشقان رسول آخری اکشرے کا تکاف کرتے ہیں یہ میں ان کو سنتوں بھری تربیت کی جاتی ہے انہیں نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت دلائی جاتی ہے خوف خدا عز وجل اور عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم خوب جام پینے کو ملتے ہیں بہرحال کیا معتکیب کیا غیر معتکب سبھی ماہ رمضان کی برکتیں لوٹتے ہیں ماہ رمضان سے محبت کے اظہار کا ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے رخصت کے ایام قریب آنے پر بالخصوص محتقیفین آشی ماہ رمضان کا دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے کل عاشق ہے اب پارا پارا الودا الودا ماہ رمضان کل پتے ہجرو پور کترے مہارا کلپتے ہجرو پور کترے مہارا الودا الا الودا الودا ماہ رمضان دل کو یہ غم کھائے جاتا ہے کہ آہ محترم ماں ان قریب ہم سے بدا یعنی رخصت ہونے والا ہے افسوس مسجد کی پور کے وہ روح پرور مدری ماحول سے نکل کر ایک بار پھر ہم دنیا کے جھنجھٹوں میں پھنسنے والے ہیں اب جلد ہی ہمیں کپلت بھرے بہار میں دوبارہ جانا پڑ جائے گا ہائے ہم جلد بہت جلد ات کی برکتوں اور رمضان وبارے کی رحمتوں بھری فضاؤں سے جدا ہو جائیں گے اس طرح کی سوچوں کے سبب آشی رمضان کے دل کمے رمضان سے بچ جاتے ہیں تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور سو کے عبادت بڑھا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور سو کے عبادت بڑھا تھا آ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے گزارے کپلت میں گزارے اور کی میرے میرے، میرے، میرے کی پہلے کیسی کیسی نیتیں کی تھی اے؟ کتنے کتنے پورجوش دس میں ہمارے ایک مقاصے کے معاملہ میں یو بھی کریں گے یو بھی کریں گے مگر آ ہر سال کی طرح یہ سال بھی سستیوں میں گزار دیا دل پر خوف سچ جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کوتاوں کے سبب ہمارا پیارا پیارا ربزب اجل ہم سے ناراض ہو گیا ہو اللہ تعالی کی بے پایا رحمتوں پر بھی لگی ہوتی ہے خوف و رجا یعنی ڈر امید کی ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں کبھی رحمتوں کی امید پر دل کی مرچائی ہوئی کلی کھل اٹھتی ہے اور روح پر بشاشت یعنی چہرے پر تازگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں تو کبھی خوف خدا عجبہ کا غلبہ ہوتا ہے تو دل غم میں ڈوب جاتا ہے چہرے پر اداسی چاہ جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کچھ نہ اس نے عمل کر سکا ہوں کچھ نہ سن بک کچھ نہ بن ستا ہوتا یہ ساس بالخوش تر پاک رکھ دیتا ہے کہ روم دان مبارک نے تو سب کیا دس سال پھر ضرور تشریف لانا ہے آہ لانا ہے ضرور آنا اسماع مبارک نے ضرور آنا ہے اس ماہ سیام نے ضرور آنا ہے اس ماہ رحمت نے ضرور آنا ہے چار سر جب گے تریا کی کیا جب دو تریج گزارا غفلتوں میں سارا رمضا یا رسول اللہ میں سوتا رہ گیا غفلت کی چادر تان کر افسوس خدا بخش کا گزاب میں سوتا ڈھونڈ پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین Mystery. اے آشیقان ماہ رمضان اے ماہ رمضان کی رخصت کے غم میں غم زدہ اے آشی رمضان آج یعنی بیان کرنے تک تقریباً 625 سال پہلے گزرے ہوئے کائرہ یعنی مصر کے صوفی بزرگ اور مکہ مکرمہ کے مقیم مبلی کے اسلام سعیدہ شیخ شعیب حریفش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں تم ماہر رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ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 اور, اور اس کی با برکت اور اس با برکت مہینے کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے جس کے تشریف لے جانے سے خوب نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے یہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مقت المدینہ کی کتاب حکایت, حکایت و نصیحتیں پیج نمبر نائنٹی سکس پر دیوی ایک حکایت کو قدر تصرف کے ساتھ بیان کرتا ہوں ایک بصوص فرماتے ہیں کہ میں ماہ رمضان کے جمت الواع کے روز حضرت سیدہ منصور بن عمار الرحمت اللہ غفار کی محفل میں حاضر ہوا آپ ماہ رمضان اور مبارک کے روزوں کی فضیلت راتوں کی عبادت اور مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے اور یوں لگ رہا تھا گویا آپ کے بیان کے اثر اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کریم قرآن کریم میں عرشا فرماتا ہے وہ ان منل عجارتی لما یتفت جرو منہ انہار اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں لیکن آپ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا جب آپ نے محفل کی حالت ملائدہ کی تو ارشاد فرمایا لوگوں کیا اپنی عیوب یعنی عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں کیا یہ توبہ اشتبار کا مہینہ نہیں کیا یہ عفو مغفرت یعنی معافی ملنے اور بخشنے بخشے جانے کا مہینہ نہیں کیا اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے کیا اس میں شیاتین کو قید نہیں کیا جاتا کیا اس ماہ سیام یعنی روزوں کے مہینے میں انعام اور اکرام کی بارش نہیں ہوتی کیا اس با ماہ میں اللہ عز تجلی نہیں فرماتا کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات با وقت افطار دس لاکھ گناہ گار جانم سے آزاد نہیں کیے جاتے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس طباب عظیم سے خود کو محروم رکھتے اور لباس سے مخالفت میں اتراتے ہو مطلب, مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں مصروف رہتے ہو اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا سب خدا کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ بابا اشتخار کرو تو تمام حاضرین بلند آواز سے گریا جاری کرنے اور رونے دھونے لگے اتنے میں ایک نوجوان روتا ہوا کھڑا ہو گیا اور ارد کرنے لگا یا سیدی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 حالانکہ مجھ سے بہت سارے گنا سرزد ہوئے ہیں میں نے اپنی تمام عمر نافرمانیوں فرمانیوں میں برباد کر دی ہے آ میں عذاب کے دن سے غافل رہا آپ نے ارشاد فرمایا لڑکے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرماتا ہے ترجمائے کنزولیمان اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اس نوجوان نے سن کر ایک روزور دار چیخ ماری اور کہا میری خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ کے احسان مجھ تک پہنچتا رہا لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں فرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا اور غلط راستے سے نہ لوٹا کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ در گزر فرمائے گا پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان جانے آفری سپرد کر دی یعنی وفات پا گیا یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں میرے بھائیوں مائع رمضان کے فراق یعنی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے اور اکو مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس میں گناہ کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے کر رہے ہیں تجھ کو رو رو کر مسلمان الوداع آہ اب تو چند گھریوں کا فقط مہمان ہے واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے اب تو ماہ رمضان کی آخری گھڑیاں آخری ایام رہ گئے چند دن کا مہمان ہے پر ایک سوچ اپنے اوپر ایک کاش مسلط کرنے میں کامیاب ہو جائے اللہ ماہ مزاق تو جا رہا ہے اللہ میں رکھنا چاہوں میں نہ چاہوں کہ ایسا نہ ہو یہ ہو جائے اور میرا نام ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہیں نے بخش دیا ہے بولا آشمے جمعہ ہے ہماری زندگی نے وفا کی اور ہم اگلے سال پھر ایمان اور آفیت کے ساتھ اس کو پانے میں کامیاب ہوئے تو ہوئے مائع رمضان نے اگلے سال پھر آنا ہے رہنا پتا نہیں کہ ہم اسے پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اب صرف چند دنوں کا مہمان ہے اگر 29 کا چاند ہوتا ہے تو صرف Thank you. ناظرین یہ بہت پیارا مہینہ ہمارے درمیان آیا اللہ تعالی نے ہم پر اس کے روزے فرض کیے تاکہ ہمیں تقوا نصیب ہو تک سوچنا سوچیے ہم, ہم سب سوچ کیا اس ماہ کو پا کر ہم خود کو گنا سے بچانے میں کامیاب ہوئے ہم خود کو نیک بنانے میں کامیاب ہوئے بے نمازی سوچے کیا وہ نمازی بنا جھوٹا سوچے کیا وہ سچا بنا داڑھی منڈا سوچے کیا اس نے داڑھی پوری رکھ لی ایک مٹھی سجالی ماں باپ کا نا فرمان سوچے کیا ماں باپ کا فرما بازار بنا کیا ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے گنا سے ڈرنے والے بنے کیا گناہ سے بچنے والے بنے ہاں میں ہوں یا تنہا ہوں گناہ سے بچنا بہت ضروری ہے حضرت سیدہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا وہ زنجیر کھینچ رہا تھا پھر میں نے دیکھا ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے اس دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اس سے قبر میں لوٹا دیا پھر میں نے اس سے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا وہ مردہ کہہ رہا تھا کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا کیا میں جناب سے غسل نہیں کرتا تھا کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا تو اس مارنے والے نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں تو واقعی یہ کام تو کرتا تھا مگر جب تو تنہائی میں گنا کیا کرتا تھا اس وقت تو اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اے چپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے چپ کے لوگ ka لے جاتے کمرہ بند کر دیتے اور اس پر طرح طرح کے گناہوں کا بازار گرم ہوتا ہے پی سی ٹیبلٹ ہاتھ میں آ جاتے ہیں انٹرنیٹ کی سروس دے لیتے ہیں اور اس پر طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں بد نکاح کرتے ہیں نہ دیکھنے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں نہ سننے والی باتوں کو سنتے ہیں کمرہ بند کرتے ہیں ہلکا سا کمرہ کھلے دھڑا سے ڈر جاتے ہیں کوئی آ گیا کوئی دیکھ لے گا ارے نادان تجھے خدا دیکھ رہا ہے تجھے اللہ دیکھ رہا ہے سزا اور جزا کا مالک دیکھ رہا ہے ہم خدا کے دیکھنے کو کیوں یاد نہیں کرتے ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگ نہ دیکھ جبکہ اللہ دیکھ رہا ہے حضرت سیدنا ابراہیم ٹی وی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میں موت مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسدگی کو یاد کرنے کے لیے قفرہ سے قبرستان آتا جاتا تھا ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی خبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شام کا سے نکالو تو وہ مردہ کہنے لگا یار اس کا وجہ کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا کیا میں تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کرتا تھا پھر ایک ایک کے بعد اپنی دوسری نیکی گنوانے لگائے گنوائی ہوگی تو میں نے کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا لوگوں کے سامنے یہ عمال کیا کرتا تھا لیکن جب تو تنائی میں ہوتا تو نا کے ذریعے مجھ سے ایران جنگ کرتا اور مجھ سے نہیں ڈرتا تھا چپ کاریہ میرے بیٹھے بیٹے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بدری چینل کے ناظرین ماہر رمضان کی ستائی شب آ گئی مغفیرت کا مہینہ چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے ایک کاش ایسی سچی توبہ نصیب ہو جائے جو ہمارے گناوں کو مٹا دے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے ہمیں نیکی کے راستے میں چلا دے جائے it's مال کا جائزہ لینا چاہیے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے دیکھیں گے کیسے کیسے گناوں سے نتڑا ہوا ہے ہمارا ناما یامال ذرا دیکھیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے کر لیں اور موت آیا ہی چاہتی ہے نہیں موتا سکتی ہے کیا ہم اپنے امال کا جائزہ نہیں لیں گے کیا ہم نہیں دیکھیں گے دیکھیں اے بے نمازیوں جھوٹ بولنے والوں اے عیبتیں کرنے والوں اے ماں باپ کو ستانے والوں ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے والوں اے گانے باجے سننے والوں فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں بدیگایاں کرنے والوں ملاوٹیں کرنے والوں یتیموں کا مال کھانے والوں وراثتوں کا مال کھانے والوں نہ حق قتل و غارت گری کرنے والوں لوٹ مار کرنے والوں ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والوں اپنے ہمال کا جائزہ لے لیتے رمضان کے روزے بعد بلا اجازت شرقی قضا کرنے والوں فرض ہونے کے باوجود زکات نہ دینے والوں استطاعت فرض ہونے کے باوجود حج, حج نہ کرنے والوں اپنے اعمال, اعمال کا جائزہ لیں اور سچی توبہ کریں اللہ غفور رحیم ابھی یہ ماہ مبارک میں ہم بحب ہیں بحب ابھی بحب سانسے بحب ہیں توبہ کا وقت بحب ہے توبہ کی مہلت ہے توبہ کر لے کر لے توبہ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور be ہاں کوئی نہ تجھ کو پا دبا سور تیرا میں ہاں خبر کبل پیرو رو کچی خی مار کر دا کو خیر سے سرکار کا دیتار ہو جگا جیلا کی دنیا سنو والا حبیب سن اللہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیر اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جھٹ پٹوا کریں اپنے امال کا جائزہ لیں جو گناہوں کی عادتیں ہم پال کر بیٹھے ہیں بس اب ذہن بنا لیں کہ یہ گناہوں کی عادت اب ہم چھوڑ دیں گے اب گناہ نہیں کریں گے ہماری زبان ہماری آنکھ ہمارا ہر ہر عل کو ہم گناہوں سے بچائیں گے اور ڈرتے رہیں گے اللہ سے ڈرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی گنا کی عادت کوئی گناہ ہمارے ایمان کو برباد کرتے دے ہر ہر اسلامی بھائی کو اسلامی بہن کو اس بات کا خوف ہونا چاہیے ہم سب کو خوف ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے بس ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہنا ایمان کی حفاظت کے لیے سوچتے رہنا اور بٹ ڈرتے رہنا اللہ ناراض کیونکہ ایمان اس کا برباد ہوگا جس سے اللہ ناراض اب ہمارا کوئی عمل اگر اللہ کو ناراض کر گیا ہم کہیں گے کہ رہیں گے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو حضرت سید عبد الرسمان بن مہدی رشمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں جب حضرت سعید سفیان سفیاں فوری اللہ تعالیٰ علیہ و کا عالم تاری ہوا تو آپ نے اب رونے لگے ایک شخص نے عرض کی کہ ابو عبداللہ کیا گناہ کی کثرت نظر آ رہی ہے تو آپ نے سر اٹھایا اور زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر عشا فرمایا ہے. اللہ کی قسم میرے گناہ میرے نزدیک اس مٹھی بھر مٹی سے بھی زیادہ نہیں اس بھر مٹھی بھر مٹی سے بھی زیادہ حقیر ہیں اللہ کی قسم میرے یہ گناہ میرے رسک اس بھر مٹھی بھر مٹی سے بھی زیادہ حقیر ہیں میں تو موت سے پہلے ایمان چھین جانے کے خوف سے رو رہا ہوں شیطان بڑا مکار, مکار ہے اللہ, اللہ ہم اللہ سب کو اس کی مکاری سے بچا کر, کر رکھے حضرت سئینا عبداللہ بن احمد بن ہمبل اللہ محملہ فرماتے ہیں جو میرے والد گرامی پر نزا کا علم تاری ہوا تو میں ان کے قریب بیٹھ گیا میں ان کے جبڑے باندھنے کے لیے ہاتھ میں کپڑے کا ٹکڑا پکڑ رکھا تھا آپ کبھی بے چین ہو جاتے کبھی افاقہ محسوس کرتے اور کہتے خبردار مجھ سے دور آ جا میں نے ابا جان آپ اس عالم میں ایسے اندار میں کس سے بات کر رہے ہیں جواب دیا اے میرے بیٹے کیا تم نہیں جانتے میں نے عرض کی نہیں ارشاد فرمایا شیطان میرے سامنے کھڑا ہے مجھ سے کہہ رہا ہے احمد مجھے ایک بار تو آزما لو لیکن میں اسے کہہ رہا ہوں جب تک مر نہ جاؤں مجھ سے دور رہو اور ایک رواج کے مطابق شیطان کہتا ہے احمد تو خوش نصیب ہے جو میرا جو مجھ سے اپنا ایمان بچا کر جا رہا ہے تو امام احمد بن حنبل اسے جواب دے رہے نہیں نہیں ابھی نہیں بلیف میں اب بھی سے غافل نہیں ہوں تب تک کہ میری روح ایمان پر پرواز نہیں کر جاتی اے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی ہو گئے ہمارا کرے گا جانے کس روپ میں آ کر ہمارا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے اللہ کی رحمت شامل اللہ ہوئے کی باقی ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں اللہ کی تدبیر کیا ہے میں کچھ نہیں پتا ہمارا <laughs> <laughs> کیا انجام ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم میرے آقا عالی امام اہل سنت ماں اللہ تعالی درمتہ علماء کا قول نقل فرماتے جسے دنیا میں جیتے جی ایمان کی بربادی کا خوف نہیں ہوتا ڈر ہے کہ موت کے بعد اس کا ایمان برباد کر دیا جائے اللہ ہمارا ایمان فلامت رکھ آ ہمارا ایمان سلامت رہے ایمان فرامت رکھ. یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے مومنانا زندگی گزاری اور حالت کفر پر اخسط ہوئے بس کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے میٹھے میٹھے سامی بھائیوں دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے مگر اب دنیا سے ایمان کو سلامت لے جانے کے لیے سخت شوار گاٹیوں سے گزرنا ہوگا اور پھر بھی کچھ نہیں معلوم کہ خاتمہ کیسا ہوگا آ آ, آ آ موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ استعمال کرے گا حتیہ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر کے ڈالے گا اور یہود و نصارہ کو درست ثابت کرنے کی مضموم صحیح کرے گا یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ جس پر اللہ اور رحمان کا خاص کرم اور احسان ہوگا وہی کامیاب, کامیاب و کامران ہوگا اور اسی کا ایمان بجی سلامت بجی رہے گا قلا بجب, بجب کی مومن ہونا یقین اینڈ وائٹ شاید ہے مگر یہ شاید حقیقت میں اسی صورت میں شاید ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے خدا کی قسم قابل ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہے جو دنیا سے ایمان سلامت دے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معینوں میں کامیاب ہے میرے میٹھے میٹے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بری صحبت ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے افسوس اور افسوس اس کے باوجود ہم برے دوستوں سے باز نہیں آتے گپ شپ کی بیٹھکوں سے خود کو نہیں بچاتے مذاق مسکریوں اور غیر سنجیدہ حرکتوں کی عادتوں سے پیچھا نہیں چھڑاتے آ بری صحبت کی نقصت ایسی چھائی ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی میں یاد الہی کرنے کو جی نہیں چاہتا ایمان کی حفاظت کی اگر چاہت ہے تو ہم اس کے لیے برے دوست چھوڑنے بلکہ کسی قسم کی قربانی دینے کی ہمت نہیں یاد رکھیے برا دوست ایمان کے لیے باعث سے نقصان ثابت ہو سکتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے شیل حقیم مفتی احمد یار خان اس پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ عزب جل اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علی کا مطری یعنی فرما بدار ہے یا یعنی نہیں رب ربلا فرماتا ہے وہ اور سچوں کے ساتھ رہو صفیا کرام فرماتے ہیں انسانی انسان طبیعت میں عق یعنی لے لینے کی خاصیت ہے حریص کی صوبہ اے سے زہد کی کی او صوبہ سے تکوا ملے گا خیال رہے کہ دلی دوستی کو کہتے ہیں جس سے محبت دل میں داخل ہو جائے یہ ذکر دوستی و محبت <قائم> کا ہے کسی فاسکو فاجر فاجر فاجر فاجر فاجر کو اپنے بنا دینا ہے حضور صلی اللہ بلا کر یعنی پرہیزگاروں کا سردار بنا دیا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی کا مضبوط ذہن عطا فرمائے ہم سب کو اس بات کا ڈر لگا رہے کہ کہیں میرا ایمان برباد نہ ہو جائے کہیں فلاح گنا کر کے میں اپنے رب کو ناراض نہ کر بیٹھوں کہیں سود میں پر کر یقیناً سود اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو اے سود میں مبتلا اسلامی بھائیوں خدا سود کو چھوڑ دو اے بے نمازیوں نماز قضا کرنا چھوڑ دو اے جھوٹ بولنے والو جھوٹ بولنا چھوڑ دو اے ماں باپ کو ستانے والو ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کوئی نا فرمانی ہمارے رب کو ایسا ناراض کر دے کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے ایمان کی سلامتی کی فکر ہم سب کو ہونی چاہیے اور اللہ تعالی سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے سب کو ڈرنا چاہیے یہ جو شعر ابھی ہم نے جو سنتے رہتے ہیں نا کہ آہ میں ایما کا خاؤ کھایا جاتا ہے یہ کی کیفیت ہے خوف خدا والوں کی کیفیت ہے ہم تو دنیا کی مستیوں میں مست رہتے ہیں فلم میں ڈرامے دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی دوستوں کے ساتھ گلچڑے اڑانے سے فرصت نہیں ملتی گالی گلوچ سے دل خوش ہوتا ہے اور مزہ آتا ہے تفریح گنا بڑی کرنے سے ہم کو مزہ آتا ہے بد نگاہ کرنے سے بازوں کو مزہ آتا ہے اللہ کی فنا اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں متقی پرہ دار ہیں سچے پکے آشی رسول ہیں عمل زندگی گزارتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے آسل میں ایما کا خوف کھائے جاتا ہے ان کو ایمان کی بربادی کا خوف کھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں آہ طلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا آہ کثرت اسیا یعنی ان کو احساس ہے جبکہ یہ نیک ہیں متقی ہیں پرہزگار ہوتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا خوف ہوتا ہے کہ ان کی کیفیت ہوتی ہے آ کسرت ہیا ہائے گناہوں کا باغ آ کثرت عیاح ہائے خوف ہو سکتا وہ خوف خدا کی وجہ سے جہنم سے بھی ڈرتے ہیں جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں جانم کی آگ سے ڈرتے ہیں جہنم کی غذاؤں سے ڈرتے ہیں کیا جانا جہنم کا عذاب کیا ہے ارے جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنانے کا ذاقی ہے گنا کاروں کو جہنم کی جوتیاں پہنانے کا زا بھی ہے ذرا سوچیے جو جلدی سگریٹ پونک کے نیچے آ جائے اچھل پڑے چولہا جلاتے ہوئے اس کے ہاتھ کاپے یہ جہانم کی آگ کی جوتیاں اگر جسے پہنا دی گئی اس کا حال کیا ہوگا دماغ جو دماغ ہے نا یہ کھولتا تو پتی لے کے اللہ پنانا اللہ پنانا آ کسرت سیا ہائے ہو سکتا آ کسرت سیاح ہائے ہو سکتا کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا میرے آکا صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار پرندے کو دے کر فرمایا اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان حضرتِ سیدنا ابو سر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کاش کے میں ایک درخت ہوتا جس کو کار دیا جاتا امیر المومنین سیدنا عثمانِ گھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے حضرتِ سیدنا تلحہ اور حضرتِ سیدنا زلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے ام المومنی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی ربی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کاش میں نسرین منفی یعنی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے کاش میں راگ ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہ صاحب کرام یہ اولیاء ای ایسی, ایسی, ایسی کی کیفیت ہوتی تھی مگر آج ہم ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ گفتگو ہی نہیں رہی ہے اتنا ایسا لگ ہے موت سختی قبر سوال جواب قبر کا دبانا قبر کی وحشت قبر کا اندھیرا سوال جواب کے کیسے جواب دوں گا نہ جواب دے سکا تو میرا کیا بنے گا قبر کا طویل عرصہ اگر قبر میں آگ لگ گئی قبر میں جہنم کی آگ اے جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی میرا کیا بنے گا میں کے وقت کیسے نزا کی سختیاں کیسے برداشت کروں گا میرا تختہ گسل پر کیا ہوگا اگر نزا کی سختیاں مسلط کر دی گئی تو میرا کیا بنے گا ایسا لگتا ہے ہمارے معاشرے میں شاید اس طرح کی گفتگو نہیں ہے اس طرح کا ماحول نہیں ہے اس طرح ڈرانے والے کو ذکر نہیں کیے جاتے یا ہم سے دور بھاگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ قبر کا یہ طویل سفر میں کیسے تنہا گزاروں گا قبر میں کرنا محمد کے نظارے ہوں گے ہر کیسے میں پھر تنہا رہوں گا یار یہ خیالات تصورات یہ مدری سوچ آج ہمارے معاشرے دل کتنی جب مجھے قیامت کے روز اٹھایا جائے گا تو میں نیکو کے سب اٹھایا جاؤں گا یا گناہ کے سب اٹھایا جائیں گا میرا کیا بنے گا جب ایک ہزار میں سے نو سو میں مجریم الگ کیے جائیں گے اس وقت کا تصور میرے حمال پر میں غور کرو تو مجھے تو مجرموں کی صفوں میں اور اگر مجرم بنا کر مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا تو اس طرح کی باتیں کیوں نہیں ہو گیا آج ہمارے معاشرے میں میں مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول اللہ یہ تصورات یہ خیالات یہ مدنی سوچ یہ مدنی جذبات یہ مدنی سوچ یہ مدنی یہ گفتگو کا انداز اور ہمارے معاشرے میں کہا ہماری بیٹھکوں میں کہا ہماری آپس میں ہماری, ہماری گھریلو گفتگو میں کہا کیا والد اپنے اولاد سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کیا شوہر اپنی بیوی سے اس طرح کی باتیں کرتا ہے کیا دوست دوست اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہاں ہمارے ماحولا ماشاءاللہ کہیں ما ہوتا تو ہوتا ہو ہم تو صوفی سے بات نہیں کر سکتے اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو اس وقت میں بیان کرو یہ منزلیں ہیں جسے ہم نے عبور کرنا ہے آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول جاؤ مدنی پھول دیے جاتے ہیں یہاں مدنی سوتی جاتی ہے یہاں قبر کی باتیں ہوتی ہیں یہاں کی باتیں ہوتی ہیں یہاں قیامت کی باتیں ہوتی ہیں یا عشق رسول کی باتیں ہوتی ہیں یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ڈر رہا ہے حضرت سین حسن بصری رحمت اللہ تعالی سے پوچھا گیا ابو سعید ہم ایسی قوم کی مرز کے بارے میں کیا کریں جو ہمیں اتنی امید دلاتی ہے کہ ہمارے دل اڑنے لگ جاتے ہیں یعنی ہم خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تمہاری تمہارا ایسی قوم کی صحبت اختیار کرنا جو تمہیں خوف دلائے یہاں تک کہ تمہیں آخرت میں امان حاصل ہو جائے تمہارے لیے اس قوم کی صحبت اختیار کرنے سے بہتر ہے جو تمہیں اتنا امن دلائے کہ آخرت میں تمہیں خوف زدہ کرنے والے امور لاحق ہو جائے ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو ہمارے دل میں خوف خدا پیدا کرتے ہیں عشق رسول پیدا کرتے ہیں جس مدنی ماحول سے ہم نمازی بن جائیں جس مدنی ماحول سے سچ بولنے والے بن جائیں جو مدنی ماحول ہمیں ماں باپ کا مطی اور فرما بردار بنائے وہ مدنی ماحول دعوت اسلامی کا ہے یہ مسجد بنانے والا ماحول ہے مسجد آباد کرنے والا ماحول ہے یہ مدینے کی محبت دینے والا ماحول ہے یہ وہ مادنی ماحول ہے جو یہ سوچ دیتا ہے کہ کہیں میرا کوئی گناہ میرے ایمان کو برباد یہ بڑی ہے یہ بڑی ہے, ہے جسے نصیب ہو جائے اور یہ سوچ کئی گناہوں سے بچاتی ہے کہ میرا کوئی گناہ میرا یہ قدم میری یہ, یہ بات میری یہ لگژری کہیں مجھے ایمان کی بربادی کا سبب نہ بن جائے میرے لیے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو بری صحبت چھوڑ کر صرف نیک صحبت اختیار کریں آج اس ستائیسی شب کو ہر راشی کے رسول ہر راشی کے رمضان یہ نیت کر لے کہ آج سے ہم بری صحبتوں میں نہیں جائیں ہاتھ اٹھا کر سچی نیت کریں ہم اور ہماری دعوت اسلامی ہفتہ وار سیما میں آتے رہیں گے مدنی مذاکرے میں آتے رہیں گے مدسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں گے پیدان سنت کا درس دیں گے سنیں گے ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے مدنی انعامات پر روزانہ عمل کر کے فکر مدینہ کریں گے بس دعوت اسلائم والوں کی صحبت میں رہیں گے ان کے ساتھ مدنی دورے کریں گے ان کے ساتھ چوک در میں شرکت کریں گے بس انہی میں رہیں گے اور عشاء کے دو گھنٹے کے اندر اندر گھر چلے جائیں گے سو جائیں گے تحج میں اٹھیں گے صدا مدینہ لگائیں گے فجر جماعت سے پڑھیں گے اور مدنی ہلکے میں بھی شرکت کریں گے نیت کریں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو نیت کرو یقین مانو یہ مدری ماحول یہ نعمت ہے یہ مدری ماحول بہت بڑی نعمت ہے سارے استائم ہاتھ اٹھا کر نیت کرے ہم انشاءاللہ شاء اب دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے دور نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے بس اور یہ مدری ماحول میں رہنا ہے نا تو اس کے لیے ضروری سمجھیں کہ آپ اپنے اوپر کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیں مدنی کاموں میں آ جائیں گے انشاءاللہ مدری ماحول میں استقامت مل جائے گی مدنی حلیہ سجا لیں فیشن سے جان چھڑا لیں ایبل دوستوں سے جان چھڑا لیں بے نمازی دوستوں سے جان چھڑا لیں بس اب میر بھلا اور میری دعوت اسلامی بھلی اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گنا کیا ہی گناہوں سے توبہ کرنے والا کیسا ہے جیسے اس گنا کیا ہی نہیں تو سچی توبا کی توفیق اللہ ہمیں نصیب کرے اور ہم سچی توبہ کرتے ہوئے آئیے گو سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے گلابوں میں بھی داخل ہو جائے, جائے, جائے, جائے کہ میرے گو سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ, تعالی, تعالی عالے عالے فرماتے عالے ہیں کہ میرا مریض بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا ان تو اللہ تو ہمیں گو سے کی غلامی کا پٹا بھی نصیب ہو اور ہم سچی توبہ کر کے اس رات کو گزارنے بھی کامیاب ہو جائیں میں امیر سنت سے عرض کروں گا کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو سچے توبہ بھی کروا دیں اور گو سے پاک رحمت اللہ تعالی کے غلاموں میں ہم سب کو شامل کریں میرے گو سے پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں قیامت کے رد اس وقت تک قدب نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا دوں الحمدللہ میرے گوثے پاک رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا آپ کے مریدوں میں نیک بھی ہوں گے گناہگار بھی ہوں گے فرمایا نیک وکار میرے لیے ہیں اور میں اپنے گناہگار مریدوں کے لیے ہوں الحمدللہ عز و جل امیر سنت سے ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کرائیں اور گوثے پاک رحمت اللہ تعالیٰ مریدوں, مریدوں میں داخل, داخل, داخل بھی فرمائیں امیر سنت, سنت جیسے کہتے جائیں آپ بھی دوہراتے چلے جائیے انشاءاللہ شاء اللہ پاک غلاموں میں داخل ہو جائیں گے امیر سنت کے مرید بن جائیں گے ہاں جو کسی اور کے مرید ہے وہ چاہیں تو بیٹھے برکت حاصل کر لیں یعنی امیر سنت جب کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کے یہ طالب ہوتا ہوں میں تو آپ کے جو جامع شرائط پیر ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے امین سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا میں تمام حاضر حاضر کو اپنے ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں ایک ایک کا بچہ ایک گھنٹے کا بچہ بھی بے پیرا نہ چھوڑے اسے بھی گوسے پاک رحمت اللہ تعالیٰ کے غلاموں میں داخل کریں اور اپنے گھر والوں کو رشتے داروں کو ہر ایک کو گوسے پاک کا غلام بنائیں دوست باپ کو پڑوسیوں کو گوسے پاک کا غلام بنائیں ان کے نام آپ ہمیں بھجوا دیں انشاءاللہ میرے اللہ کے نام پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی گوسے پاک کے مریدوں میں داخل کر لیے جائیں گے سندو